پاس رکھ لیا کیونکہ وہ گیارہ تھے تو دس بھائی جو ہے وہ پانچ کمروں میں آئے تو ایک کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس کو بتا دیا کہ دیکھو ہم کرنے لگے ایسا تم جو ہے یہ میں تمہارا بھائی ہوں تو جب وہ جانے لگے واپس تو بن جامین کے جو سامان تھا اس کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا گیا بعد میں وہ شاہی پیالہ پکڑا گیا ان لوگوں کے پاس سے اور اس طریقے سے بن جامین کو رکھ لیا گیا ٹھیک ہے نا بن جامین کو یہ ایک طریقے سے رکھ لیا گیا تھا है ہے نا تو یہ جو ہے یہ پورے بھائیوں نے کہا کہ بھائی को جامین کو آپ نہ رکھیں آپ ہمیں سے کسی ایک کو رکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے جو ظالم ہے اسی کو یعنی جس نے چوری کی ہے ہم اسی کو رکھیں گے اپنے پاس اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہم چوری تو کوئی اور کرے اور ہم اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے ہم ایسا کام نہیں کر سکتے تو اب دیکھتے اس کو رحمان ولم یوسفا اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے آ واہ اخاہ واہ تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بن جامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی ٹھیک ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو خاص جگہ دی قولا قولا انا اناقوقہ تو اسلام نے کہا انی انا کہ میں تمہارا بھائی ہوں فلا تب فلا فلاں تب تعیص بیمہ کانو یا ملون لہذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں فلا تب تعیث تم رنجیدہ نہ ہونا بما کانو یا ملون جو یہ بھائی کرتے رہے ہیں فلم بھی جہاز ہم پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا قلم جہاز یعنی ان کا سامان تیار کر دیا جا فی رہ لقی تو پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا جال سکا یا تا فی رہ لقی تو پانی پینے کے پیالے کو اپنے بھائی کے سامان یعنی کجاوے میں رکھوا دیا ثم ازنا ثم ازنا ائ تو ایر ان پھر ایک منادی نے پکار کر کہا ازانا معذر یعنی ایک منادی نے پکار کر کہا اتوار اے کافلے والو ان لسارکون لساریکن تم تو چور ہو تم لوگ چور ہو یعنی ان کو یہ کہہ دیا کہ تم لوگ چور ہو کہ تم نے ایسا کام کیا ہے نا تو یہ ہوا قلو کالو اقبال علیہم ماضا تفقی دون تو ملک تو اب جو درباری تھے وہ کہنے لگے کالو وہ لوگ کہنے لگے نف کل ملک کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا ولیمن جا ابھی ہم لبیر اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ یعنی دیا جائے گا انعام کے طور پر ولیمن جا ابی جو اس کو لائے گا ہم لبیر تو اس کو ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا وہ انا بھی ضائع اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں وہ انا بھی ضائع اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں جو ایسا کرے گا انعام کے طور پر اب بھائیوں نے تو قالو تو وہ بھائی بولے ہے ہے اللہ کی قسم جس ہم جستے نا یعنی عرب بولتے ہیں ہے بھی وہ بولتے ہیں کہ جی اللہ کی قسم اٹھانے کے لیے ہے اللہ کی قسم لقد لقت علم تم ما الارض لقد علمتم تم لوگ جانتے ہو ماں جناف صدافیل ارض ہم, ہم تمہاری زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے ما جئنا ہم نہیں آئے تھے لینا یعنی زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے تھے ماں کن نہ اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں ہم چوری کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں نہ ہم زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں اب یہ سارا مکالمہ ان کا آپس میں چل رہا تھا کو لو تو اب جو درباری تھے انہوں نے کہا پما ان کن تم اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی فما جزا اس کی سزا کیا ہوگی ان کو تم کازبین یعنی جزاک مراد کیا لے جائے گی سزا اس کی سزا کیا ہوگی انکن تم کازبین اگر تم لوگ جھوٹے ہوئے کو تو بھائی بولے جزا مم وجی رفی رہا کو لو تو بھائی بولے جزا اہ مم وجی رفی رہ لہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ یعنی وہ مل جائے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے جزا اس کی سزا من وجد فی رحلی کہ جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے فہوا جزا تو وہی آدمی اس کی جزا ہوگا یعنی اس کو تم پکڑ لینا غزالی کا نجلمی غزالی کا نجالمین جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم اسی ہی سزا دیا کرتے ہیں جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں میں نے بتایا تھا نا کل خلاصے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو چور ہوا کرتا تھا اس کو پکڑ لیا جاتا تھا ٹھیک ہے نا جو چور ہوتا تھا اسے گرفتار کر کے رکھ لیا جاتا تھا تو یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا تو بھائی خود بول پڑے کہ ہمارے ہم تو یہ کام کرتے ہیں کہ جو چور ہوتا ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں تو تم بھی یہی کام کرنا اگر ہم میں سے کوئی چور ہوا تو تم اس کو رکھ لینا تیم ویا ان یعنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ویا ان اور اویا اویا یہ اس کی جمع ہے ویاح کی جمع کیا آتی ہے اویات ٹھیک ہے نا تو یعنی یہ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ جو اس مراد لے لیں تھیلا مراد لے لیں کہ تھیلا فبدا بھی اویاتیم قبلا ویا ہے چنانچہ یوسف نے اپنے ٹھیک ہے نا سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاش شروع کی فبد اب بھی اویا تیم قبلا ویاہ تو انہوں نے تلاش شروع کی تھیلوں کی اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے یعنی پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لیتے رہے سو مستخ رجہا میم ویاہ ہے پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے میں سے برامد کر لیا سو مستخر جہاں پھر نکال لیا مم ویا اپنے بھائی کے تھیلے سے یوسفا قزال اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی اس طریقے سے ہم نے یہ تدبیر کی ماں کا نا لا خزاخی دھی نل ملک اللہ یشا اللہ کی یہ يمشیط... ماں کان لیا خزاخ فی دین الملک اللہ یشاہ اللہ, اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا ماں کانا لیا خزاخاہ یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو دھر لیتا فی دین الملک بادشاہ کے بادشاہ کے قانون کے مطابق یہاں سے مراد کیا بادشاہ کے قانون کے مطابق کیونکہ مصر والوں کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کو اس کی پٹائی کی جاتی تھی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ان کو بتایا گیا کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. تو بھائی خود بول پڑے کہ جس کے پاس یہ نکلے گا تو آپ کیا کر لینا اس کو اپنے پاس دھر لینا تو اگر اللہ کی تدبیر نہ ہوتی تو ایسا نہ ہو سکتا نرفع درجات من نشا اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں وفو کا کل ضی علم علیم اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے گویا کہ انسان تدابیر کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اوپر تدابیر کرنے والے ہیں وہ ان کی تدابیر اس طریقے سے پوری تدبیر ہو اچھا میں اب یہاں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر بعض مفسرین کی یعنی اختلاف ہوا کہ یہ کرنا ایسا کام کرنا کہ بھائی خود پیالہ رکھا بھائیوں اپنے بھائی کے کجاوے کے اندر پیالہ رکھا اور پھر یہ کہا گیا کہ چور ہو تم لوگ چور ہو تم, تم نے چوری کی ہے اب یہ کیا بات ہے یہ قسم کی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے تو چوری نہیں کی تھی پھر ان کو چور کیوں کہا جا رہا تھا اور پیالہ انہوں نے خود رکھ دیا تھا بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ اپنے بھائی کو نشانی کے طور پر دے دیا ایک نشانی کے طور پر دے دیا کہ کہا کہ بھئی یہ پیالہ تم رکھ لو نشانی کے طور پر جب تم جاؤ گے تو یہ نشانی میری رکھ لو درباریوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی جب وہ لوگ بھائی چلے گئے سارے کے سارے پیچھے درباریوں نے دیکھا کہ وہ پیالہ گم ہے تو جب وہ پیالہ گم ہے تو درباریوں نے خود ہی یہ کہا خود ہی یہ کہا کہ بھئی یہ آئے تھے کنانی لوگ ہمارے پاس دربار میں آ کے, بادشاہ محل میں آ کے ٹھہرے تھے یہ لوگ جو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے تو یہ جو درباری کہہ رہے ہیں اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کچھ وہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی تم لوگ چور ہو تو وہ درباری خود یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ چور ہیں تو انہوں نے جا کے ان کو پکڑا اور کہا کہ بھئی تم لوگوں نے چوری کی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو بعض مفسرین نے اس کو اس طرح لیا ٹھیک ہے थीके? اور صاحب قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سہاروی صاحب نے بھی اسی کو پسند کیا ہے اس توجیہ کو اسی توجیہ کو پسند کیا کہ اس طریقے سے لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اس کو پسند نہیں کیا وہ کہتے ہیں نہیں یہ بڑی تعویلات کرنے کی بات ہے کہ جس میں تعویل کی جائے ایسا کیا جائے کہ یہ کر کے بلکہ یہاں پر یہ توریہ کیا جا رہا تھا یہ توریہ کیا جا رہا تھا توریہ کیا ہوتا ہے کہ جو جھوٹ نہیں ہوتا جو جھوٹ نہیں ہوتا صرف اور صرف ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے خلاف واقعہ بات نظر آتی ہے خلاف واقعہ بات نظر آتی ہے لیکن وہ ہوتی جھوٹ نہیں ہے تو یہ انہوں نے خود ایسے کیا کہ ان کو کہا کہ بھئی تم لوگ چور ہو ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے یہ وہ ہوا ٹھیک ہے نا تو یہ ایک وہ تھا تو یہ توریا کیا گیا تھا توریا مطلب جھوٹ نہیں تھا توریا کر دیا گیا کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ بھائی تم نے کیا کیا یہ چور تم لوگ چور ہو تو چوروں کو کیوں کہا گیا تھا اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد صاحب سے چورایا تھا थे جب لے کے گئے تھے اور جا کے کنویں میں پھینک آئے تھے تو اس معنی میں ان کو چور کہہ دیا گیا تھا تو یہاں پر یہ توریا استعمال قافلے والو تم لوگ چورو چور, چوری کون سی مراد لی چوری وہ مراد لی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے والد صاحب سے حضرت یعقوب السلام سے جو چوری کیا تھا تو بعض مفسرین نے اس کو لیا اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ توریا بھی نہیں ہے یہ توریا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خود حکم ہو رہا تھا ان کو اللہ تعالیٰ کو خود اللہ تعالیٰ نے خود ان کو تدبیر بتائی تھی کہ بھائی آپ نے ایسا کام کرنا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے خود تدبیر بتا دی ہے جو شریعت بنانے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ خود شریعت بنانے والے ہیں وہ جب ایک حکم دے رہے ہیں تو گویا اللہ ہی کے حکم کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے تو اس میں نہ کوئی جھوٹ کی بات ہے نہ کچھ ایسی بات ہے یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا تھا جو کچھ کیا جا رہا تھا اور اس لیے اللہ نے کیا یہاں پہ فرمایا دیں قرآن میں تھا نا کہ یہاں پہ کیا ہوا کزاری کا کد نالی یوسفا ہم نے اس نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں گزارے کا کدنا کہ ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہو رہا تھا تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جب ہو گیا تو ہر چیز جائز ہوگی اللہ جو جائز اور ناجائز کرنے والے ہیں انہوں نے خود یہ کہہ دی کہ ابھی تم نے یہ تدبیر کرنی ہے تو ان کا حکم یہ تھا جب اس پہ عمل کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بارے میں کوئی بھی الزام عائد نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو کوئی اشکال نہیں ہو سکتا اس بارے میں ہوگی بات تو تین تفاصر میں نے بتایا تین قسم کے مفسرین کی رائے ہوئی ایک تو وہی رائے ہوئی کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام نے نشانی کے طور پر پیالہ دے دیا تھا اور وہ لے کے چلے گئے کافی جو درباری تھے ان کو پتا نہیں تھا درباریوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے چوری کر لی ہے تو اس طریقے سے ہوا اور وہ درباری گئے دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جی یہ توریا کیا گیا تھا کہ ان کو جو کہا گیا تم لوگ چور ہو اس سے مراد کون سی چوری لی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے چوری کیا تھا اور جو بعض مفسرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو کچھ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اللہ تعالی کے حکم سے کیا تو جو شریعت بنانے والے ہیں جو شریعت بنانے والے ہیں جائز اور ناجائز کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ بھی آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے تو اس کے اندر کوئی اشکال رہتا ہی نہیں ہے ہوگی بات یہ آگے چلیں تو یہ اس لئے اللہ نے کا نا وفا کا کل علم علیم ہر ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے یعنی اللہ تعالی ایک علم کے اندر وہ ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ پوری کی پوری ایک ہوئی اب جب بھائی پکڑا بن جامین کے کجاوے میں سے وہ پیالہ نکلا بھائیوں کی حسد پھر دوبارہ اس طریقے سے ہوئی کہ انہوں نے جب وہ کیا تو اب پکڑا گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی ٹھیک ہے نا اس کے چوری کی تھی آپ سنیے گا کہ یہ بھائی نے چوری کی تھی یعنی یوسف نے بھی چوری کی تھی کیا مراد ہے بھائی نے چوری کی تھی یوسف نے کوئی چوری کی تھی پہلے ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ بات جب سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل کے اندر جو ہے نا یعنی ان کو بہت برا لگا اس بات کے اوپر اور انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ تم لوگ اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو ٹھیک ہے اور تم جو باتیں بیان کر رہے ہو نا اللہ اس کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں دل ہی دل میں اپنے وہ کر رہے ہیں تو لیکن یہ تھا کہ ان کا تھا وہ بول پڑتے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکا اس بارے میں کہ تاکہ راز فاش نہ ہو جائے کہ اگر وہ اس طرح کی بات بول جاتے بھائی سمجھ جاتے کہ بھائی یہی یوسف ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف نے بھی پہلے چوری کی تھی اس سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے قرآن کریم نے یاد رکھی ہے قرآن کریم نے اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائی قرآن کریم نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ بھائی یوسف نے کیا چوری کی تھی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جو تھی نا وہ بچپن میں وفات پا گئی تھی تو ان کی پھپھی نے پھر ان کی پرورش کی حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے ان کی پرورش کی ٹھیک ہے یعنی کیونکہ ظاہری بات ہے جو بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کی پرورش کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے چھوٹا بہت چھوٹا بچہ ہوتا تو پھوپھی ان کی پرورش کرتی رہی جب حضرت وہ ہوئے اپنے حضرت یعقوب حضرت یوسف اسلام تھوڑے سے بڑے ہوئے حضرت یعقوب نے کہا کہ بھائی میرا بیٹا ہے مجھے آپ واپس کر دیجیے اپنی بہن سے کہا ٹھیک ہے اب پھوپھی کو بھی ذہری بات ہے اپنے بھتیجے سے انتہائی محبت ہو چکی تھی کہ پالا تھا انہیں کو جب پالا تو ان نے کہا کہ یہ بھائی تو مانگ رہا ہے تو اب میں اس کی جدائی تو برداشت نہیں کر سکتی یوسف کی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایک قسم کی بیلٹ جو ہے نا بیلٹ ٹھیک ہے نا وہ ان کے جو ہے نا ٹھیک ہے نا کہ ایک بیلٹ ان کے ساتھ باندھی ان کی کمر کے ساتھ اور مشہور یہ کر دیا کہ جی میری وہ فلان چیز جو ہے نا گم ہو گئی ہے پھوپھی نے پھوپھی نے کہا کہ میری وہ فلان چیز گم ہو گئی ہے اور وہ چوری ہو گئی ہے جب وہ دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ بندہ ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو چکے تھے یعنی کچھ نہ کچھ سمجھدار ہو چکے تھے تو وہ جو بیلٹ ٹائپ چیز تھی وہ ان کے وہ پڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا کہ جو چوری کرے گا جو چوری کرے گا جس کی چوری کرے گا تو جس کی چوری کرے گا وہ آدمی اس کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا تو یہاں پر بھی ایسا ہی پھپی نے بھی وہ کی کہ انہوں نے میری چیز چورائی تھی جب میری چیز چورائی تھی تو میں ان کو اپنے پاس رکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے تو جب تک وہ پھوپھی زندہ رہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے پاس رہے حضرت یعقوب کی شریعت کے مطابق کہ بھئی اس نے چوری کی ہے اس وجہ سے یہ میرے پاس رہے گا ٹھیک ہے اور جب پھوپھی کا انتقال ہو ہوگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ واپس آ گئے تھے اور بھائیوں کو یہ بات معلوم تھی ٹھیک ہے بھائیوں کو معلوم تھا کہ انہوں نے چوری نہیں کیا تھا یہ ہماری پھوپھی نے ویسے ہی ایک وہ کیا تھا کہ ان کی محبت کے اندر کہ بھئی یہ حضرت یعقوب ان کو لے کے نہ جائیں سب کو پتا تھا اتنا چھوٹا بچہ ہے وہ کیسے چوری کر سکتا ہے بھائیوں کو بھی پتا تھا ٹھیک ہے یہ کیا ہوا ٹھیک ہے چوری کا الزام اس وقت بھی بھائیوں نے اب وہی بات دوبارہ یاد کر لی کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو پہلے بھی یوسف نے بھی چوری کی تھی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ اس لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک وہ جا سکتا ہے کہ جی حضرت یوسف اسلام کی والدہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی اگر یہ وہ روایات لی جائیں کہ ان کی والدہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور اگر بچپن میں انتقال نہیں ہوا تھا تو اس کے مطابق تو پھر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی غریب بات ہے پھوپھی کے پاس پروش کے لیے گئے ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ جو بھی تھا الزام جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام پہ غلط لگایا گیا ٹھیک ہے نا الزام ان پہ غلط لگایا گیا تو دیکھیں آپ ذرا اس کو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی میں جلدی جلدی آج ذرا نکل رہا ہوں کہ یہ نو کہ آپ کہیں کہ جی بہت تیزی سے چل رہے ہیں تو دیکھیے کو تو وہ بھائی بول پڑے اش رکھ اش رکھ اگر اس نے چوری کیے یعنی بنیا مین نے چوری کی فقد سرا کا اخن لہو مین قبلو ججب نہیں کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے فقط سارا کا اخن لہو من قبل اس کا بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے فسر رہا یو سفی نفس ہی میں کرواتا ہوں سیونٹی ٹو آئٹ بھی کراتا ہوں سیونٹی ٹو آئت کا ترجمہ کرا دیتا ہوں تو کہنے لگے اثر رہا اصر رہا سر آپ نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا سر کسے کہتے ہیں سر سر راز تو یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر اثر رہا یوسفی نفسی یعنی یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا اثر رہا یوسفی نفسی دل ہی دل میں کہا کیا کہا کال ان تم شروم مکانن تم شروم کہ تم اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے تم اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو وہ عالم و بیما تفون اور جو تم بیان دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے کہ بھئی میں نے تو چوری کوئی نہیں کی تھی وہ سارا کا سارا یہ کیا تھا یہ سارا کا سارا ویسے ایک الزام لگایا گیا تھا اور تم جو یہ کام کر رہے ہو تو ایسی بات نہیں تھی کو میں سیونٹی اس کے بعد کراؤں گا یعنی رکو مکمل ہو جائے سیونٹی اس کے بعد کراؤں گا آئت نمبر کو اب وہ کہنے لگے بھائی یا یازیز اے عزیز ان لہو ابن ابن شیخن کبیر اس کا ایک بہت برا باپ ہے انہ ان لہو ابن شیخن کبیرا اس کا ایک بہت برا باپ ہے فخص اح دانہ اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے فخص پکڑ لیجئے احدانہ ہم میں سے مکانہ اس کی جگہ اننا نرا کا من المخنی ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں اننا نرا کا ہم آپ کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کس میں سے احسان کرنے والوں میں سے ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں تو آپ تو بڑا احسان کرنے والے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم باقی جو بھائی ہیں ان میں سے کسی ایک کو رکھ لیں آپ اب یہ جب بات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کولا حضر یوسف علیہ السلام نے کہا معذ اللہ, اللہ کی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کس بات پر اللہ خزا اللہ مم وجد متا انا یعنی اس نا سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اناخا اللہ مجرنا متا آنا ان بہو کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں اناخا ہم پکڑ لیں الامم وجرنا متا کہ جس کے پاس ہماری چیز ملی ہے ان یعنی جس کے پاس ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ دیں اور دوسرے کو پکڑ لیں میں اس, میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے ان نہ پھر تو لزالمون ہم لوگ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر ہم ایسا کام کریں چوری کرے کوئی اور پکڑ لیں کسی اور کو ایسا کام ہم نہیں کر سکتے ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسا کام کرنے سے تو یہ پوری کی پوری یہ رکو نو رکو مکمل ہوئے اس کے اب دیکھیے آئٹ نمبر سیونٹی جو تھی یہ کہہ رہے سیونٹی ٹو نمبر آئےت سیونٹی ٹو نمبر آئےت دیکھیے ٹھیک ہے نا سیونٹی ون بھی دیکھ لیجئے سیونٹی اور سیونٹی یعنی بھائیوں نے کہا نا یعنی ان لوگوں نے کہا درباریوں نے کہا کہ تم لوگ ہو تو اب کیا تھا کال و علیہم اکبل <عَلَيْهِم> تو انہوں نے مڑ کر پوچھا کہ کالو کالو وہ بولے سیونٹی بھی کر دوں چلے سیونٹی بھی دیکھ 70 سیونٹی بھی دیکھ لیں نمبر فلم جا ہزم <جہازِهِم> پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا یعنی فلما جا ہزم بھی <جہازِهِم> یعنی ان کا سامان تیار کر دیا جا اللہ سکھایا تو رکھ دیا رک یعنی رکھوا دیا کس کو اکایا تھا وہ جو پیالہ تھا فی رحل اخی ہے اپنے بھائی کے کجاوے میں اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا سم ازنا معزنون پھر پکارنے والے نے کہا پکارنے والے نے کہا یعنی پکارا سم ازنا معزنون کہ پکارنے والے نے پکارا کیا ایتوہالعیر اے کافلے والو انکم لسارکون تم لوگ چور ہو تم چور ہو تم نے ایسا کام کیا جب یہ بات ہوئی اب کالو یہ تو یہ تھے نا یہ آگے کافلے میں جا رہے تھے تو کافل والو تم لوگ چور ہو نے مڑ کر پوچھا یعنی کالو اک علیہم والے یہاں سے نے پوچھا کیا پوچھا تف کی دون کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے تف ہم بادشاہ کا پیمانہ ہم گم پا رہے ہیں یعنی ہم بادشاہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا کالو نفک سوال ملکی ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا ولیمن جا اب ہی اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کے لیے کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے لیے کیا ہوگا ولیمن جا اب ہی ولیمن جا اب ہی ہم تو اس کو کیا ملے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا یعنی کیا مطلب انعام کے طور پر وانا انا بھی ذائین اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں میں اس انعام کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو کہنے والا تھا اس نے کہا کہ بھائی جو یہ لا کر دے گا نا اس کو کہنے والے نے ان سے کہا کہ جو اس کو لا دے گا اس پیالے کو یہ کوئی مہنگا پیالہ تھا ٹھیک ہے نا قیمتی چیز تھی کہ جو اس کو لائے گا تو میں ضامن ہوں اس بات کا کہ ہم اس کو ایک اونٹ کا بوجھ بھی انعام کے طور پر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ پوری کی پوری ساری کی ساری وہ چلی کہ کس طریقے سے یہ کیا گیا ٹھیک ہے جی تو یہ نو رقو ہمارے ہو چکے ہیں اس کے اندر سے باقی آپ تین رقو رہ چکے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ان شاء اللہ وہ کر لیں گے پھر اس کو آگے بھی جتنا بھی ہوگا ٹھیک نا ہم نا یہ جو ہے نا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور ایر کا مطلب کافلا ہاں ایا تو نا یعنی کافلے والو اتحا اوہا کیا تھا ائوہا اور ایا توحا یہ استعمال ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے نا یا یعنی جب استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد استعمال کرتے ہیں ائتحل ایر اے یعنی اے اے کیا جیسے یا استعمال ہوتا ہے نا جیسے نا یا او حل لذین تو یا اوہا یعنی یا ائیوحا یا ائہا تو یہ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو ائتل ایر تو یہ ایر سے مراد کیا آ گیا کافلے والے آ گئے ٹھیک ہے نامل کہتی ہیں ہم, یعنی بوجھ اور بہر اونٹ ٹھیک ہے نا بہر کیا ہوگا اونٹ اور حمل جیسا ہوتا نا حمل حمل کیا چیز ہے بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ٹھیک ہے نا تو بہر سے مراد کیا ہوگا یعنی اونٹ مراد ہوگی یہاں پر ٹھیک ہے جی ہو گیا ہاں ائہا مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ قافلے کے لیے جو ہے نا وہ مونس استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ مونس ہے ائیہ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے جو ارب جو استعمال کرتے ہیں نا الفاظ کو ایا جو استعمال ہوا ہے تو وہ مونس کے لیے زمین کے لیے کیا کرتے ہیں ایسا نفس کے لیے یا ائیا توحان المطمئنہ اللہ نے استعمال کیا نا یا ائیا تو نقص المتمینہ رازیا تم مرضی تو نقص بھی کیا استعمال ہوتا ہے مونس استعمال ہوتا ہے اس لیے ایا استعمال کیا گیا ٹھیک ہے اوہا مزکر کے لیے اور ائیا مونس کے لیے استعمال کیا آپ ان شاء اللہ پڑیں گے اس کے اندر کہ ائوہا ائیہ کب استعمال کیا جاتا ہے ویسے یا زیدو جب استعمال کرتے ہیں جب آگے بھی کوئی اس طریقے سے مورب بلام چیز آ رہی ہو مورب بلام آ رہی ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ جی دو اس کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے اب دیکھیے جی آ جائیں اب کیا کیا جائے دیکھیں ہم کتاب بھی ختم کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے علم علمناح بھی شروع کرنی ہے علمناح بھی